اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے تو وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی تفصیل سے ایک ایک نسخے پر گفتگو کر سکیں درائل یا ان کے متارنا کر سکیں کچھ وصولی باتیں اس دوران ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات اس میں یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے جو معاشرے کا یہ درد ہے نام صاحب نے کہ ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ شہید کون ہے اور کون نہیں ہے اور سوات میں جو مسئلہ ہوا اس میں ہمیں اندازہ کرنے میں بہت مشکل پیش رہی کہ مارنے والے بھی مسلمان ہیں اور مرنے والے بھی مسلمان ہیں اور پھر یہ کہ پاکستانی ہے وہ بھی اور وہ بھی پاکستانی ہے اور پیسہ بھی پاکستانیوں کا ہے اور بم بھی پاکستانیوں کے ہوں اور لاشیں پاکستانیوں Uh, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس سے تھوڑا سا اور زیادہ پیچھے جانے کا ہے اور یہ واقعات تو کیونکہ ہمیں انہوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ بالکل مسلمانوں کا خون ہی بہنے لگ گیا بہت بڑی تعداد کے اندر تو ہم شاید اب اس درد کو محسوس کر رہے ہیں حقیقت میں اگر شرعی طور پر بھی دیکھا جائے اور واقعاتی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ درد بہت پرانا ہے ہمارا اور اس میں یہ جو uh, ابہام مسلسل رہا ہے جس پر سید منور حسن صاحب کے ایک بیان میں بھی ایک بہت بڑا اتل پتھل, پتھل مچا دیا ہے ہلچل مچا دی ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء عقیدے اور اصول کی بحث کو تطبیک میں نہیں لا رہے واقعے میں نہیں لا رہے یہ ایک میں اصولی بات کچھ باتیں کروں گا تاکہ واقعے کو آگے ہم سمجھنے میں تھوڑا سمجھدار ہو ہمارے علماء اصول اور عقیدہ کو جس کو وہ قرآن اور سنت سے اخذ کرتے صحابہ سے دیتے سڑک سے دیتے اور پڑھتے پڑھاتے ہیں کالج مدارس کے اندر مساجد کے اندر اس کو واقعہ کے اندر تطبیق نہیں دے پا رہے نہیں دے رہے جس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے مثال میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات واضح کر کے اگلی بات پر آ جاتا ہوں سید نودودی رحمتہ اللہ علیہ کی تفہیم اور کے اندر ایک جگہ پر سرح معدہ ہے شاید مجھے حوالہ چھوٹی آپ نے سعید مدودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تین درجات ہیں ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فرمہ برداری کا عہد کرتا ہے یعنی مسلمان ہے اور فرما بردار رہنے کی ہی جد و جہد اور صحیح و کاوش کرتا ہے لیکن اس سے بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی اور کوئی کمزوری کوئی گناہ ہو جاتا ہے یہ کس کو فجور کہلاتا ہے ایسا شخص اگر اس پہ ڈٹا رہتا ہے تو فاطل کو فاجر بن جاتا ہے اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی سرکشی کی حد تک کر دے بغاوت کی حد تک کر لے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم یا سارے احکام کو شریعت کو ماننے سے ممکن ہوں میں نہیں مانتا ہوں تو فرمایا کہ وہ کافر ہے اور اگر کوئی شخص اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خود بھی ماننے سے انکار کر دے اور لوگوں پر بھی جبرن اللہ کے حکم کی بجائے غیر اللہ کے حکم کو جاری کر دے تو یہ بدترین درجہ تعاون ہے اب ایک مسئلہ یہاں پر دیکھیے ایک خوبصورت انداز میں ایک تفہیم بتائی گئی ہمیں اس کی تاریخ میں ہمیں طرف سے اور اخوال بھی مل جائیں گے یعنی میں دلائل کی بحث فی نہیں کرنا چاہتا صرف ایک حوالہ کہ اب یہ دیکھا جائے کہ تابوت کیا ہے کیا موجودہ جو نظام ہمارے اوپر مسلط ہے یا جو موجودہ سلسلے ہمارے ہاں چل رہے ہیں حکم اور قانون کے نظام کے اور ان کو جو چلانے والے ہیں وہ فص کے درجے میں آتے ہیں کفر کے درجے میں آتے ہیں یا تابوت کے درجے میں آ رہے ہیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یا اس سے پہلو تہی کی جاتی ہے یا اس پر ایمان کی کمزوری ہے یا جو بھی مسئلہ ہے یعنی اس پر ایک اصولی بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اصول اور عقیدہ ہم قرآن و سنت سے پڑھ رہے ہیں اس کی تطبیق اپنے معاشرے میں نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل درپیش ہو رہے ہیں دوسری ایک چھوٹی سی بات اصولی سطح پر وہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصول اور تطبیب کی بات جہاں پر ہوتی بھی ہے تو وہاں پر عام طور پر مادرت کے ساتھ میں ہم ہمارا ہماری جماعت ہمارا کا اس کی گردان بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نظام صاحب بھی ابھی یہ بات فرما رہے تھے کہ قائدین نبوت کے سطح پر سائز ہو جاتے اور جماعتیں جو ہیں وہ امت کے متبادل بن جاتی ہیں یہ بات بالکل درست ہے لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی سی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے تئیں بعض جو تفہیمات ہیں وہ سو سال پیچھے چلی جاتی ہیں بعض کی دو سو سال پیچھے چلی جاتی ہیں بعض کی پانچ سو سال پیچھے چلی, چلی جاتی ہیں لیکن یہ تطبیق اور یہ اصول جو ہیں وہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تفہیم کو سنت اور قرآن کی تفہیم کو صحابہ اور صلف صالحین تابعین طبع تابعین عائمہ اقتبار آئمہ اربا اما محدثین اور اس تسلسم کے ساتھ اگر ہم اس کو نہیں رہتے ہیں اور ہم اپنے اپنے قائدین جو جماعتیں بناتے ہیں اور وہ قائدین یا تو عصر حاضر میں ہی کوئی بہت علمی شخصیت بھی ہو سکتا ہے یا وہ سو سال پیچھے کے میں احترام کے ساتھ سید مدودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں میں نے بہت کچھ سیکھنے میں سید مشاہد سے کتابوں سے, سے پیدا اٹھایا جمعیت میں بھی کچھ اکثر گزرا ہے لیکن یہ کہ ہماری تفہیم جو قرآن و سنت کی ہے وہ سو سال پیچھے رک جاتی ہے اگر ہم سید مدودی صاحب پر رک جائیں تو ہمیں پیچھے جانا چاہیے بہت پیچھے جانا چاہیے صحابہ سے تفہیم لینی چاہیے اتارٹی لینی چاہیے قرآن اور سنت کی تفہیم کی یہ ہم سبھی کے لیے ان ہوگا اور میں جو باتیں آئندہ آگے کرنا بھی چاہ رہا ہوں تو میں اس اصولی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں اور تیسری بات اسی سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اتحاد امت یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بات کی اور بہت سے خوبصورت الفاظ بھی ہم الحمد للہ چنتے ہیں یہ لفظ سن کر ہی نہیں تھا یہ پہلا یعنی اس طرح کے خوبصورت الفاظ اور اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں اور ہماری چاہت ہوتی ہے کہ اتحاد قائم ہو جائے اور کیوں چاہت ہوتی ہے جیسے بہت خوبصورت بات تھی نظام صاحب نے کہ امت ہمارے بیٹے کی طرح ہے اور جس طرح بیٹے کو ذبح کرنے میں حقیقی ماں کبھی نہیں چاہتی کہ بیٹا ذبح ہو وہ یہ تو گزارا کر لیتی ہے کہ بیٹا منہ سے چھین جائے لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے تو ہر مسلمان دل کے اندر یہ چاہت رکھتا ہے کہ وہ امت کا اتحاد ہو اس سے امت کا غلبے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو وہ خلافت کہیں اس کو شریعت کہیں اس کو غلبہ کہیں بہرحال امت کے عروج اور امت کی عزت کی راہ ہموار ہو لیکن میں اس سے تھوڑا سا ایک نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں اتحاد امت سے پہلے ایک اور چیز ہے جو ہم, ہمارے لیے ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اتحاد امت آخر کس لیے درکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث ہوئی فیض لال القرآن کے اندر تھوڑا عناصی تفریح سے پہلے ایک مقدمہ تھا لکھا ہے شعیب قطب رحمۃ اللہ نے اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بحث ہوئی ہے تو اتحاد کے بہت سے مواقع اس وقت موجود تھے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اخلاق کی دعوت کو کھڑا کرتے اخلاق کی دعوت کو تو بہت سے لوگ کافروں میں مشرقوں میں مکہ کے بھاسیوں میں ایسے تھے جو اچھے اخلاق کو پسند کرتے تھے اور وہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے اخلاق کی دعوت کو لے کر کھڑا ہونے کے لیے اگر آپ عربی عربی قومیت کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے تو بہت سے لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے عربیت کے لیے عربیت کے غلبے کے لیے عربی قوم کے عروج کے لیے نبی اپنے زمانے میں بڑا شخصیت اور پرسنالٹی ہوتا ہے ہمارا تصور جیسے آج کے مذہبی رہنماؤں سے دفعہ خلط ملط ہو جاتا ہے کہ شاید نبی نوجولا ایسا ایسی تو صورت حال نہیں ہوتی وہ اپنے علاقے کا اپنے زمانے کا اللہ کا ایک چونیدہ انسان ہوتا ہے تو اتحاد امت کی بات جب آتی ہے تو امت کے اتحاد کے مواقع محبت سے موجود تھے مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا فائدہ نہیں اٹھایا میں یہ بات کر رہا ہوں بلکہ ایک ایسی بات پہلی جس سے سبھی لوگ اختلاف کر رہے تھے سبھی لوگوں نے وہ نیک تھے یا بد تھے اس معاشرے کے اندر اچھے تھے یا برے تھے سبھی نے اختلاف کر دیا الا اللہ تمل والعجم پولو لا الہ کھو اس سے سبھی لوگ اپنے اور پر آئے سبھی مخالف قریش اور غیر قریش سبھی مخالف وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اتحاد امت سے بھی پہلے ایک ایسی بات کا پابند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذمہ داری قرار دے دی گئی اور وہ کیا ہے کل یا اللہ نابود از اللہ ولا نشر کا بھی شیا و نابعل ارباب یہ وہ بنیاد ہے جب تک یہ واضح نہیں ہوتی ہے کلیئر نہیں ہوتی ہے یہ پاکستانی اور اسلامیت کا رگڑا یہ سعودی اور مصریت مصر کا جھگڑا یہ ترکی اور ہندوستان کا جھگڑے یہ ہماری جان نہیں چھوڑی ہے. یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اس امت کے اتحاد کا اصل مقصد ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا قیام ہے اور اگر کوئی شخص ایک اللہ کی توحید اور عبادت و بندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح نعرہ تو لگاتے تھے لا الہ اللہ قرآن نے ذرا اس کو کھول دیا لا اللہ اللہ وہ بھی پڑھتے تھے یہ بات بھی ہمارے ہاں بعض اوقات کی جاتی ہے کہ جو وہ تو بےچارے مشرق تھے مکے کے لوگ جن کے سامنے یہ بات کہی گئی آج تو مسلمان ہیں بالکل صحیح ہے یہ مسلمان ہیں ہم ان کو کوئی نوزود امت سے خارج کرنے یہ ایک انداز جو ہے یہ بھی ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں درست بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو مسلمان کہلاتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں عیسائی اور یہودی اہل کتاب جن کو اس وقت کتاب کیا گیا وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے لیکن اللہ, اللہ پڑھ کر وہ شرک کرتے تھے اللہ کی عبادت کو اللہ کی توحید کو وحدت وحدہ اللہ شریف عبادت کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو اصل مسئلہ اتحاد امت کا نہیں ہے اصل مسئلہ اللہ کی عبادت و بندگی اور اللہ کی شریعت اور حاکمیت ہے جو اس مسئلے پر جمع ہو جائے اور پھر اگر اس کا قرآن اور سنت کو وہ اپنا ماخذ تسلیم کر لے اور صحابہ کو اتھارٹی تسلیم کرے قرآن و سنت کی تفہیم کے لیے قرآن و سنت تو ماننے کے لیے ہمارے یہاں بہت سے فرقے ہیں یہ فرقوں کا حل کیا ہے یہ حل نہیں ہے کہ فرقے اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے کوئی شرک میں مبتلا ہے کوئی بدھات میں مبتلا ہے کوئی اور مسائل میں مبتلا ہے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے کوئی صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے یعنی ہر ہی قسم کے لوگوں کو امت پہلے کہہ دیے جائے اور پھر ان کو جمع کر دیا جائے بھائی جمع کرنا کس لیے ہے امت بننی کس لیے ہے کس بنا پر بننی ہے امت تو بنے گی توحید سنت اور صحابہ کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہو گیا اور یہ بات واضح کر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 71 فرقے ہوئے اور کہیں 72 فرقے ہوئے میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اب دیکھیں بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت برماہل اور بہت شاندار جواب ہے یعنی آج ہمارے لیے بھی پوچھا کہ وہ فرمایا کہ بہتر سڑکوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی پوچھا گیا کہ پھر کیا ہوگا فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے. ایک جنت میں جانے والا ہوگا اب یہاں کچھ چیزوں کی یعنی بٹوین دا لائن ہمیں کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں شارحین نے اور لکھی نے الکی میں ایک سوال ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی فرقے ہونے نہیں چاہیے جی غیر فکری کی بات اس لیے شریعت نے خود ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تعلیم ہوگی کہ فرقے تو ہوں گے فکری بات ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک مزاج پایا جاتا ہے جی فرقے ہونے نہیں چاہیے یہ جی ایک غیر فکری عمل ہے انسان کی عقل مختلف ہے انسان کا علم مختلف ہے انسان کے ماخذات مختلف ہیں انسان کی عزت اور توقیر کے مقامات مختلف ہیں تو سب یہ اعتبار سے فرقے تو ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی نہیں کی کہ فرقے نہیں ہوں گے بلکہ فرمایا کہ فرقے تو ہوں گے آپ نے ان میں سے بہتر جہنم میں بھی جائیں گے ایک جنت میں جائے گا پوچھا گیا من کیا وہ کون سی جماعت ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی علی جس پر میں اور میرے صحابہ بہرحال یہ تمہیدن میں نے کچھ اصولی باتیں کر دی جمہوریت کیا کفر ہے ہمارا آج کے موضوع کا پہلا سوال یہ ہے جیسے یہ نوجوان ایک بات کر رہا تھا ضروری ہے کہ جمہوریت کا تصور واضح ہوگا تو اس پر حکم واضح ہوگا جو کچھ مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی جس کو اپنی اصل میں ہم کہیں کہ ایک مغربی فیمینا ہے جو مشرق میں یا اسلام میں آیا ہے اور مغربی فنامینا کے طور پر ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی اصل میں فلاسفیکلی اگر ہم کچھ اس کو دیکھیں میں کوئی فلسفی کا نہ استاد ہوں نہ طالب علم ہوں لیکن جتنا تھوڑا سا وہ سمجھا ہے خالد صاحب یہاں ہمارے استاد ہیں کم از کم اس حوالے سے ان کو اپنا بڑا ہی مانتے ہیں آ, یعنی یہ بعض اور لوگوں نے بھی اس کو واضح کیا ہے بعض عربی سیلفی تحریروں میں بھی اس پر نقد آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی مسلمانوں میں بر صغیر میں بھی الحمدللہ لکھا گیا اور خاص طور پر مودودی اور جماعت اسلامی کی تحریک نے اس پر بڑا کام کیا جمہوریت جو مغربی تصور کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں اگر اس کو فلاسفیکلی لیا جائے تو یہ ہیومنزم یعنی انسان کے خود مختاری اور انسان کی الوحیت کا ایک اعلان ہے اور انسان کو خدا بنا کر خدا کے قائم مقام بنا کر کہ حکم جو ہے وہ اللہ کی بجائے انسان کا چلے گا یہ اگر یہ جمہوریت ہے کہ حکم قانون شریعت زندگی کا ضابطہ اور زندگی کا طریقہ زندگی گزارنے کے لیے عمل راہ عمل یہ ہم اللہ سے وہی سے پیغمبر سے کتاب سے نہیں لیں گے اور اس کو ہم انسان کے انسان سے لیں گے انسان پھر حوات کا مجموعہ ہے انسان کے اندر عقل بھی ہے انسان کے اندر بددان بھی ہے وہ پھر الگ سے جو وہ تقسیمات ہو جاتی ہیں تو ان سے ان کی بحث ہم نہیں کرتے ہیں یعنی انسان سے اگر ہم لیں گے تو اس کے کفر ہونے میں اللہ عالم کس کو شک ہے اور کس کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حکم اور شریعت کے پابند ہیں کہ انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی معاملات کے اندر بھی اور کوئی نظام کوئی فلسفہ ہمیں یہ بتائے کہ اللہ پیغمبر شریعت اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان کی پارلیمنٹس بنیں گی انسان قانون ساز دانشور بٹھائیں گے اور وہ تمہارے لیے قانون وضع کریں گے تو اس کے ککر ہونے میں اور اس کے کاثر ہونے میں کیا شک ہے اور اگر ہم فلاسفیکلی ہٹ کر سیاسی طور پر ابراہم لنکن کی اگر کوئی تاریخ لے لیں گورنمنٹ آف دا پیپل بائے دا پیپل فار دا پیپل کہ یہ کوئی عوامی مسئلہ ہے عوام کی رائے ہے یا اکثریت کی رائے ہے جس کو ہمارے ہاں مغلط فہمی میں سمجھا جاتا ہے یہ سیاسی سا نعرہ ہوتا ہے کہ یہ اکثریت جیسے چاہیں گے وہ اکثریت نظامی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے مصر میں بھی ہم نے دیکھ لیا اس اکثریت کا حیث اور اس سے پہلے الظہار میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں اور اگر پاکستان میں بھی کبھی ایسے انتخاب ہوگئے ہے تو یہاں بھی اکثریت کا حیثت اپنی فوج کے ہاتھوں سے دیکھ لیں گے تو اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے لیکن سیاسی طور پر اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اکثریت کی حکومت ہے عوام کی حکومت ہے اور اگر یہ بھی ہے کہ یہ عوام کی حکمیت کا نام ہے اور اکثریت کی حکمیت کا نام ہے چاہے ساری دنیا کی افثریت مل کر بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے انسان مل کر سات ارب کے انسان سارے کے سارے مل کر کسی چیز کو حلال کہہ دے اور وہ اللہ کے دین میں حرام کی گئی ہو تو اس نظام اور اس عقیدہ اور اس فکر کے تاثر ہونے اور فخر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اگر جمہوریت اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے جو غلط فہمی سے ہمارے ہاں ہمارے معاشروں میں ایک دھوکا کھایا گیا ہے یا کسی درجے میں دیا جاتا ہے کہ جی وہ تو الیکشن میں بندوں کے منتخب کرنے کا نام ہے اصل مسئلہ تو یہ ہے نہیں بندے منتخب ہو جائیں گے اچھے منتخب ہو جائیں گے تو وہ اچھی بات کریں گے اور برے منتخب ہو جائیں گے تو وہ بری بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے شاید جو کھایا گیا بھی ہے اور کہیں دیا گیا بھی ہے تو جمہوریت اس کا نام نہیں جمہوریت اپنے مغربی اپنی اپ, اپنے اساثی تصور میں جو مجھے سمجھ میں آئی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور اس کے کفر ہونے میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی ساتھی کو اختلاف ہوگا اگر ہوگا تو اچھی بات ہے وہ ہم سنیں گے بھی صحیح اور اس کے دلائل بھی جانیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے یعنی ہمارے ہاں ایک اسلامی جمہوریت کا تصور در آیا ہے کہ جمہوریت اور اسلام کا ایک پیوند کاری کی کوشش کی گئی ہے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جی جید اور جہیل القدر اساتذہ علماء اور آ، آ، ہمارے بزرگوں نے ایسی کوئی سازشیں کی ہیں تو نہ ان کی نیتوں پر شک کیا جا سکتا ہے نہ ان کے اخلاص پر ہمیں شک ہے اور نہ ان کی علمیت پر ہمیں شک ہے وہ یقیناً بڑے لوگ تھے بڑے لوگ ہیں لیکن آ... اسلام اور جمہوریت کا پیچ جمع کرنا آ... ایسا ہی لگتا ہے جیسے اسلام اور عیسائیت کو جمع کیا جائے اسلام اور یہودیت کو جمع کیا جائے وہ بھی ایک کفر ہے یہ بھی ایک کفر ہے اگر ہم نے تسلیم کر لیا ہے تو پھر ان کا جمع کرنا اسلام اور کفر کا، وہ کفر تو مجموعہ اسلام پھر بھی نہیں بن سکے گا پھر بھی آخری بات کہ اس میں جو اسلامی جمہوریت کا ہمارے یہاں ایک سنامینہ آیا ہے اگر میں کوئی اللہ کی حکمیت کی بات کر دی گئی ہے اور عمل اللہ کی حکمیت ہی قائم کرنا ایسے کسی طریقے سے ممکن ہو کہ وہ دیں گے اور اللہ کی حکمیت قائم ہو جائے گی تو یہ مسئلہ اپنے درجے میں کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ یہ اشتہادی اختلاف کہلیں یا فشق اور خیر کا اختلاف کہہ تو یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ اپنی اصل میں عوام کی حکمیت یا انسان کی خدائی اور خود مختاری کا بیان ہے جیسا کہ فی الحال واقع ہم سمجھتے ہیں کہ ہے مغربی اصل کے اندر تو یہ کاکرانہ نظام ہے اور آخری بات یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی اسلام آ جائے گا چلیں یہ کا کفر ہی صحیح بہت سے لوگ خیال یہ ہے کہ یہ کفر ہی صحیح یہ نظام بالکل کا ہے لیکن ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے سے اس انداز میں کوشش اور کرنے سے اسلام آ ہی جائے گا تو اس کا عملی مظاہرہ بہرحال ہم دیکھ چکے ہیں میرا خیال ہے کہ اب نظری باتوں کا وقت بھی شاید گزر چکا ہے عملی مظاہرہ ہم دیکھ چکے ہیں میرا الجزائر کے اندر